دیکھیے ایمان کو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ قاسدہ خانی کا نام ایمان ہے اور شاہ شاہ کا نام ایمان ہے بالکل ابش ہے ابش ایمان ایک بہت ہی کامپلیکس فینامنا کا نام ہے بہت ہی کمپلیکس فینامنا اور اس کا ثبوت دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیا کہ لکھ لگ, لگ اللہ کیا ہے وہ پڑھیے ہاں صاف صاف یہ اعلان آیا کہ تمہارے اگلے پیچھے گناہ معافی جی؟ اس کے باوجود اللہ رسول کہتے ہیں ولہ ولہ ولہ وانا رسول اللہ. مائی فلبی ولاب دیکھیے اس کو سمجھیے اس کو بہت ہی نازک بات اس کے اندر ہے سادہ بات نہیں ہے ایک طرف اللہ کے عنایت کا معاملہ ہے دوسری طرف بندے کے توازوں کا معاملہ ہے بندہ جو ہے اس کے آخری حت میں اس کو رہنا چاہیے اور اللہ کو عنایت کے آخری ہاتھ پہ رہنا چاہیے اس راز کو میں نے سمجھا ایک مرتبہ ایک ملازم تھا اس کے گھر میں اس کی لڑکی کی شادی تھی تو اپنے مالک صاحب سے کہا کہ بھائی لڑکی کی شادی ہے مالک ٹپ رہا اسے مالک کچھ دے گا نہیں تو جب شادی ہونے والی تھی اس نے بلایا اس کو کافی رقم دے دی تو وہ لگا ڈوڈے نکلا نہیں تو ایک طرف دیکھیے مالک جو ہے اتا کے بارش کر رہا ہے لینے والا اس میں ڈوبا ہوا ہے اس کی زبان گوگی ہو رہی تو سورج فت میں جو بات کہی گئی ہے وہ خدا بندی کا اعلان ہے تو سلان جو فرمایا اس انسان کا اعلان ہے یہ سارا بات بس ایمان کو آپ لوگ یعنی اللہ تعالیٰ کا آپ اس سامنے حاضر ہو جائیں کہے گا میں تجھے با... تجھے بخش دے دوں. تب کیا پپ گئے پائے خدا میں اس قابل نہیں ہوں آپ, کے... آپ کی طرف سے انسان کی طرف سے جو اس مطلوب ہے آخری حد تک اظہار عز اللہ کی طرف جو اس مطلوب آخری حد تک اظہار رحمت بہت انٹرکیٹ یہ بیلنس ہے یہ مفتی لوگ جانتے ہیں یہ سب باتوں کو پاتو نہیں جانتے وہ خالی فتو جانتے ہو یہ بہت ہی انٹرکٹ بیلنس ہے اس وقت جب کہ اللہ اپنے رحمت آخری رحمت دے رہا ہوتا تب بھی بند تاری ہوتا ہوتا یہ حدیث کا مطلب کہ اللہ نے اعلان کر دیا تب بھی آپ فرما رہے ہیں ایسے تو ہمارے علماتوں کی فرنیات میں پھنسے ہوئے ہیں ٹیکنیکل پھنسے ہوئے تو وہ جانتے نہیں اس باتوں کو میں کسی حالم کو نہیں جانتا جو نازک باتوں کو جانتا ہوں اب دیکھیے میرا حال کیا ہے یعنی میں میرا ایک ایک بال چاہتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے میں چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلا شخص میں ہوں جس نے جنت کو ڈسکور کیا کسی نے ڈسکور نہیں کیا جنت کیا چیز اس کے باوجود میرا حال کی ایک لمحہ کاپتا ہوں کہ میں تو جنت کا مجھ نہیں آج صبح بیٹھا تھا وہاں اپا کا ایک کوا جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے بےچارا آتا ہے تو چڑیوں کا معاملہ ہے کہ ایک آنکھ ٹوٹ گئی ہو ایک آنکھ سے کھا بھی نہیں پاتا ہو تو میں سوچ جاتا خدا میں کو ہوں ایک تو آج دن کل مر جائے گا میرا مارک تو آگے تک جائے گا تو ایک طرف آخری تک جنت کا مشتاق ہوں دوسرا آخری تک ٹکٹ جو ہے فکی باسو کی وجہ سے ان کا ذہن فننی بن گیا ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ نزاق میرے کوئی عالم آسانی جو ان نظا کو جانتا ہو اگر جانتا ہو تو اس کو نام پتا مجھے ملوں گا کتابیں پڑھوں گا آپ کے علومت ہوتے ہیں کہ رفا دین کر لی اور جنت مل گئی بس اسی طرح کے فنیات پھنسے ہوئے لوگ دیکھیں جب تک آدمی کے اندر ڈیپ تھنکنگ نہ ہو اس وقت بڑی باتوں کو سمجھ سکتا ہے اگر آپ فکی سطح پر جیتے ہیں تو آپ سمجھ کچھ نہیں سمجھ سکتے اس سدال نے زلیا کا جو مسئلہ نکالا ہے نا وہ فیک سطح جیت جیتے ہیں لوگ وہ سمجھتے ہیں فتوہ دے دیا تو بات ہو گئی میں آپ کو وشال دیتا ہوں جو ٹیرس کی کسی کی بڑی وہ ہے تو وہ اس کو کپڑا جو پہننا پڑتا اس کو آزاد کھلے رہتے ہیں کئی جگہ تو کسی مفتی نے فتوا دے دیا لباس جو ہے ناجائز ہے اس کو جادی لباس پہنے تو کسی نے بتایا تو ہنسنے لگی وہ ریڈیکل کیا ہے ہوتا کیسے بول رہی فتوا دے رہا میں نے کب اسے پوچھا تھا میں ڈریس کو فتوا دے ایسے ریڈیکولس کام کرتے ہیں ریڈیکولس ریڈیکولس yeah? کام کرتے ہیں یہ بہت ہی انٹیکیٹ بیلنس ہے جس کو آپ ایمان کرتے ہیں صاحب کیا خیال ہے سکتی ہے بہت ہیٹ بیلنس ہے بہت ہی نازک تواز ایک طرف اس کا تقاضا اس کا تقاضا اسی لیے بھائی کہ جاؤ المان بن رجاء الخوف ایک تو رجاء کا غلبہ ایک تو خوف کا غلبہ رجاء کی بھی غلبہ خوف کا بھی غلبہ المان بن رضا الخوف